لا سم تر آپ نے حبیب سندر لال پیا یہ سا کوئی کاغذ چیڈے پہ بڑا مجھا تھا جیسے نہیں کر کے میرے شرح ہاں. پر رب پرو سر چاہیے کوئی یہ گلے کر کے میرے منسوخ کر دوں گا اپنی طاقت نال لینا شاہ رکھ لے بندہ سر لگا کن گل سے کرتا ہونا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ اللہ سلامہ نے ایک بندی گل بنا کے دس دے ہو جاتا سمجھ آ گیا لگ رہے سے ایک نقطہ ہے جی خپے ساس ہوتی ہے وہ پتا کی کر جگت لڑیاں بڑی جگت گھر لایا گلو کر کے, کے بھی سمجھ کیوں کہ آئی پی آ جمعی ہوئی وہ یہ تو نہیں کہیں کبھی جب بھی آئیں گے کرنی ان کی کڑے تک ہے جی ختم آیا تو شکایت اوہوہ دائم کہا ہوں نے کو کرد کر رہا ہے میری ماہ نے کچھ آگا کمو دشمنے ہیں دائم کا مادر کچھ سوچ دیا کرو ہمیں کچھ ملک نہ آگا یہ جاگو پڑینا ہے دائم آکھر ہمارا سمجھے تشکیش ہاں یہ میری ماہ نے بشنا بنا کر کچھ بڑھائے بہلا وہ دہ بھی حق ہے اپنی جگہ پر ہر پورا کرو کر باہر نہ نہیں سمجھنے کی گل خیر گل ہے ویچو سمجھانی ہو سونا حقیق گرام جدو ان کی گل ہوں قرآن کیدیش جی شان کیا مطلب کہ آپ موجود نہیں اور نبی مسل لال منگوائیں لہ مجا مخلو بالکل میرے دل نو اپنے خود ہو سمجھے گا ویسی ڈر لگتا اللہ خدا دی گل تو پتا پہ لگتا ہے میرے دل تین قائم رکھے جانا جا رہی تل کا تاری گمرائی کا ڈال رکھا جا ہو سونے پالتا خوب سندر اور امبی علیہ ہے مسئلہ کس گل میں لما نہیں کرتا لما کر سویا تنگا جی گل چیل لگلے ہندو طریقے گل سمجھ آ گئی اپنے دل شریر کی گل کرتے ہیں لیکن آپ کے ارادے نیت اپنا دل نہیں وہ جان رہے پے گئی جا کے ہوتا ہونا بھی نہیں جنوب رب سونا جناز بھی ہے رب بچی پتا یہ لو سکاری لا یقینی دتی ہے حکیق سدکے جب ایک بندی تین تو آخر جیمانے جی اللہ کے پرتی نہیں ہو میرا نہیں پانی جی ہو پھر اپنے انداز آئیں گے میں ہوں اور سکھے بدیلے والے ادا سکھائی سونے نویز سیکھیا تھا سکھائی سکھ دس سلسلہ کپڑے کھائی جا بھی نشانہ سیاح بندہ ہوگی انہیں کرنا بولنا ہے انہیں آخنا ہے سرکار سننا گلو نہیں کر اگر کوئی اور مراد کیوں جن رسول ہوں جدو جنا نے آم دیکھتا ہے سلارم اللہ جی منے گا صاف ہونے پر یہ گیا یہ مطلب ساتھ ہٹ ہوا ہوں یہاں کا بولنا وہ بولنا مطلب کہ نہیں فرمایا جب ایک فرمایا محمد نے سفایا خدا گلا <laughs> <laughs> چیز یہ مسئلہ کیا مارا جا گیا ہاں ہاں پھر یہ ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان لیکن اپ نے کوئی غلطی نہیں قرآن کا مخصوص امۃ ان لوگوں اللہ علیہ وسلم جذمان کسی میرا غذب دیکھ لو میں کس پر کرنا تھا میں چلا سکتا بڑا بڑا جاگا لانچ ملنے لگا جا رہا ہے اور واقعی جو نہیں پا لیا جو ہے ام آواز کٹھی جائے ادھر حکام ادھر حکام حرام کاری کا سواج نہیں سواد <سؤال> میری کوشش ہوتی ہے کردروں جانا بچے کا کیا اندر کا بھی ہے جو ذرا جھکا ہوتے ہیں جو حرام اللہ ایمان جو دایمان ہوتے ہیں جو اندر کے نہ پھر بندہ جب بھی ہے اندر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہجاں کی شرم کا اندر 아이 आवाज اٹھی میں مزے کی کرم ہے جیلاف گل کر دلونا کے اگر تری روٹی بند کر دیا گے جی بند کر دیا گیا پتے لگے نام آراد ہوں آپ کی طرف دہشت شاہ سارے لوگ شطانہ ہوں اتنے آ کے کھلونا بڑے دکھد رہے نبی نبی پینے گزرے نے ایس موڑ پہ آپ نے کسی سمجھوتے کا شکار ہو جائے ڈر مسلے کا شکار ہے دوسرا کوئی آیا کچھ جا سی مان والا نہیں آ رہا ہے جی وہاں چگل تگلے چکرے کھول لوگ تو بردا دن کرابل ہو سکتا ہے بغیر اگا رب آتی کو چکے تغلیظ نہیں ہوتی ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ یہ بن جاتا ہے کوفر سبحان اللہ کی بن جاتا ہے ہاں اللہ کے مقابلے میں دیدہ دانت کھا نہ کوئی خیالات سے پیچھے لگ کے ادھر واضح کرنے کے واسطے پتہ دیتے کہ جاتے نہیں ہیں شرم دینے لگی کی بن جاتا ہے کوفر کوفر بن ہے وہ سونے نے تمہیں کر کے سمجھی دے کے کی تھی گل کروالے بلند ہو گیا ہے بھائی یہ ٹپ گئی ہے سونے والا جوڑے کتابی سردار پچھلے سمجھاؤنس جب کتاب گل آئی ہے پچھلیا کسے کر کے ربنی دات سد کے دیا حکمت حکمت ہے اے کسے کو بارتے نہیں میں تمہیں سمجھاؤں گا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہر حال ہے وہ ہے جلک ہوتے ہے رکھ کے ساتھ مگر دے سب کر لے پہ ہوئے گل سمجھے سارے سمجھاؤنس انج دیا گزر ہونی سر پچھو کو مسال ہونی نہیں تھی میربانی بعد رکھا سو اچھی کن ہاتھ لا کے دلیل <سؤال> کرنا سن تو کوئی نہیں دلیل کرنا پہنا لگا اسے بندہ جیسے کوئی بند حال ہوئی کرم سی کرم سی میرا مگروں سر رکھا سوجن باہر ہے ہلاک اللہ تعالی آداب نے دو کسول ہمیشہ ہمیشہ روکنا ہی نہیں لگتا ہے یہ ہوتا کفرواد جن کے فر ہوگا وہ چھٹی نہیں کوئی سفاق نہیں کوئی سفارش نہیں کوئی گل نہیں کوئی امر ہو جنت نہیں لگا سکتا اس کا ہمیشہ کا آداب جو ہے وہ نہیں سکتا ایمان والی دولت ہے ایمان جب ہوتا ایک بہت تقریبی ادا کرتوتوں کے مطابق مثال ہے دیکھیں سمجھو نہ گور کرو اللہ دیں بنا دیکھے شیشے شیشے کے سامنے پڑو آئے اللہ سوے نے سارے جہان جوڑے جو اتنے جہان ہے وہ جہان چیز وسال سے ات سے پرتاؤ ضرور رکھے تاکہ اس جہان کو اس جہان کا سبب جائے اسمجھا لے سکوڑی نہیں گلیامت کی مطلب یہ نکلنا تھوڑے اپنے وارسی چیز جما کو جوڑیں گے کیگر سال کو سال کو چھ سال کوئی فٹے لگتا ایسا جی جی وہ سالا کا دن کا کچھ بسے جائے پتا کمک بیماریاں لاج چڑتا ہے کوئی جانے بندہ دیکھتا ادا ہے اسے ادا خود میدان جان کو پہلو ہی پتا نہیں آپ کھڑے اسے سوچ نہیں سکتا یہاں چکن سے ادا پتا نہیں کم پہ جی اس کو چالی سو تک جان تو تی میری تھوڑا پروادا پروادہ بنایا چیتا ہی اس جان کا چیتا آیا بدیاں اکت ہوتی ہے وہی جان چیتا آتا ہے ولیاں ولی اس لیے بنتا ہے جسے جان تو لیا رہے وہ چیتا بوا بند ہو رہی جہاں بند سبرچ رہے پہ کرنا سفر نہوں ٹھے ہوئے سم آئی خیر تمام جی بڑے شروع آپ کو بچا سکتی ہے جیڑا ہے امن شرح وقتی آزاد کو شرح سے عمل نہ ہوتی کو بار ہے یہ ایمان نہ ہو لوگ اسرا دشن آزاد کو نہیں بچھنا جہاں غلب پیتا سی نہ گیتوں کے مان ہوگئے کسی آ کے ہمیشہ آزاد جدو نوی کسی واسط سجا کتر ہوئے سجد مسرو بنا لیا مطلب لبا ہوں مسا <سؤال> ہونا جی بندے نجات دے جاتی حضرت آدم ملا پیغمبر ساری پیدا پتر کیا جیسے لائ کے بھائی نہ ساری زندگی ہے سن بندہ بنا لا لو جیسے تیل بن خدا نجات ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਪਾਗਲ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਧੀ ਬੈਠੀ ਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਜ਼ਿਆ ਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਖੈਰ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਪੜ ਖੈਰ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਆ ਕੀ ਤੂੰ ਫਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੁਭਾਨ اللہ کر کے دنیا چوچ سوچ کھو بیٹھی سمجھ لگی آ جال کرنا جوال کرنا پہ جگہ پانی پلونے دھد پیونے نعرا پالنا خدا کا نام لینا بلند کرنا چاہیے وہ نہ نمودے پھرتے دل سبحان اللہ میں حضرت مکی کا رما روانے کے لیے موزوں نہیں جگارکھے نام نیو نے گل کرنی ان سی واہ کر کے سمجھ <سؤال> لگی ریت سرے برابر اکل کی بتا دے ہواج یہ مر جائے جی ہے تو جیتی سو یہ بتا نہیں سکتا سونے لگ جائے می رکھے سونے بھائی رکھا پ آخا ہونا یہ مطلب نہیں کہ اے جمے آؤ گے چکڑ نکلے بے بکوی کرتا گاس میں لے کے نکلونا جانا ہمیشہ عیسائی سارا دن چاہیے کرسمس ادو بات نبی کا دن منا لحاظ وہ کوئی ایسی نہیں لگے وہ وہ ایڈا کوئی رواں نہیں کہ سارے برسات سارے پیسہ یہ ہر پہنچے ہر شہر اپنی سانس رکھا جی نبی کا دن منا بار ہوں گا میں کتاب پہ میں کل <سؤال> بھی کرتا قرآن چلے گا کھولے گا گل بچنا چمان کے ہوئی سیا جائے ماسک فلانے کا پوتر فلانے کرتا جی نبی انتہار جی ہر مرنا ایج مقام نہیں دے دیں جگہ نہ بنیا جگہ کیا سونے نمے نے فرمایا جی جو نے جو پوس کے برکام در کے سونبت کا اسلاب کی کتابوں میں جو مقام وہ لپ گئے وہ اسے نا کوئی ہے تو لجائیں مل سکتا ہے ورنہ مٹھ جہ میڈیس پکا لیجیے کالی <سؤال> پورا نے کھانا پکانا جی آپ خران کی مارے سونے حدیف کا منہ شریف جو دیکھا چکے اور بندہ جی جی ہزار خان آجوے مومن بندہ ہزار خان والا چکے منہ سوا کھوابی کیا کباب نکوتا سمجھ نہیں لگی آلوا نے نتیجہ کٹیا ہلو جاتے مبارک حالات وہ جو بیان کی جان جو بھی بات ہے سواب کا چاد مطلب <سلام> ہوگ مٹھائی میرے بڑی ہے مٹھائی ہوں جنہیں چیزیں پا کے رل دیا مٹھائی بنتی ہے کوئی بندہ آ کے وہ بھی پاک رال کے اکلواری جب ہم کوئی نہ شریف آلو <تصالح> نے دستیا سے اوتوں کی گل رہے ہم نہیں بنتا کھان نہیں بنتا سمجھ نہیں لگی آلو نے بہتر نے فیصلہ کیا گل اگا پر سارے کی سمجھ آ گئی گل ٹھیک ہے اصول کے قانون کے مطابق گل آ شریف کے مطابق گل آ جب سارے پیل کا ملتے پے دبا والے برلتے ہیں نہ کتوں بن جائیں سارے سے ضرور لکھا کہ ہے بھائی نہ کسی فرم لکھا نہ کسی واجد لکھا نہ کسی سنت لکھ کسی فرق لکھا نہ کسی اختلاف ہے کتاباں ہر ایک دسا دے یعنی گل کر دنیا بھر کا کوئی بندہ توڑ نہیں چکا سر ہونے کوئی اختلاف فرد نہ ہونے کوئی اختلاف نہیں کہ نہالفا <سؤال> مخالف <سؤال> کوئی نہیں واجب نہ سارے آخر واجب کوئی سنت نہ ہونے سنت جگہ ایک ہے سبوت کوئی ثبوت پکا ہے جی ایک بلاس کی واپسی دعوت کروی ہے دو چار دنگا میں لاج کی گل کرنا حدیث پی ڈی مسلم شری بخاری سینٹو بعد جیسے لگایا شریفاف لکھا سونا نبی سونا نبی سندھ کے لوگ میرے پاس کا تہار لاج ہو گیا لیکن کرنا بھابی نہیں بیر پڑا اس بوتھ پر رولا نہیں اصل مر روا سونا سب کے جا پیر کے دیا سب کے جا آ بلاس بلاس سارے لاکھ فوراسی مجھے لطیفہ بنا کے پکا لیا حقیقت آ گیا مسلم بخاری مختار شراب دے شراب دے دے او تو پھر بولے دے شراب کی گل کرنا شرابے کی فکیل باقی ہے اس ملا سنا یہ پتا نہیں ملا شریف شکران کھجنا ایڈی و اللہ رکھتے فرما روزہ میرے بابا سرو تو اپیل نہیں سم دیا گا بعد میں بڑا فرق ہے جگہ بڑے بڑے رکھا بڑے بڑے نہ روزہ رکھنے کا بندہ سارا کھایا شرابے ترسا ترسا کے رکھنا دشمن جیو سب ترسا کے رکھ ایک دیا کھا دو روزہ رکھنا پتا لگے گا ہاں کیوں بڑی وہ آخر سہنے جگہ یہ بدلا تی لبنے بدلا جگہ کرامت شمال ہوئی بلا دن پینے کرنا سب نے لگایا پتم چکی کر ہوتا چالیسی اللہ تیرے باہر طرح نو کتابوں میںلہ سونا بڑا بندے بندے پھر سونا بولے کتنے بولنا کو پا لے گا کر کے جنہیں کلکی سمجھ لگتا میں سونے گانا یا میریبانی کر کرنے چکر اسے پوچھ بھی نہ چاہتا سارے آپ نہ لگا سکتا لما میں لتا روئی حساب ہے سونے پیری رضا رضا حساب ہے دون اشارے ترج پیدا کرتے ہیں کہ کسی امام کا اشارہ ہو سکتا ہے کسی آج کل کا خیرے بتن کا سال نہیں ہو سکتا مطلب لایا جانا پوری شرح کا بھی جانا لایا جانا کنجابی والی انگلو یہ لائے گئے کہ ملا آخری گلطان دے جو جینے کو نہ دنیا اے گم دی تربیت میں سبا سنا کہتا نہیں ایمان جو مرضی چاہنا کفر کر لو جو مرضی اس میں بولا کر لیتے بولا مرگا میں تم سنیا سنا راجا لا لاج ਸੁਨਿਆ ਅੱਜ ਨੌਕਲਸੀ ਫਰਗਨ ਲਕੜਾ ਸੁਬਾਨ ਸੁਬਾਨ ਬੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਤ ਖੋ ਜਿੱਦੇ ਬੁਕਰੇ ਰੋ ਸੁਬਾਨ ਕਥੇ ਉੱਤਨ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਆ ਸੁਨਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲ ਗੋ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਆਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਜਿੱਦ ਕੋ ਸੁਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਜਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਆਏ جدو دھڑ مل گئے او <laughs> کنیلا برسات گرداس پڑھ لی تکلیف کر لے مطلب پتر سارے دال آئے چلے چوکے گاج کے جا سکتے دو منٹ تک فرق پہنا کھینچنی جب سرکار کی گل سننا آپ کی بڑی وقت رب جی گنا کر سکے مول تور تو لو ہی جہاں بھی تو پڑھیا جاتا کچھ ہی نکل جاتی ہے لب جائے تو نکل جائے وہ چاہا جی اگا نہ سارا کام ہی چوڑیاں رہے ہیں سالوں تگا پا دیا سب لوگوں سو روپیہ لے جانا مقام کما ابو ڈال کی گل کر واقع ایک جزوی واقعہ اور وہ بھی خاص پب گیا ہوگا جی کا سارے میرے کو وہی、وہی، جدو خلاف کسی کسی آئی قتل شروع کر دو کیوں پھلا نہ چھوٹا ہے لے کے چوی نمبر کشمیر اس پاگ لگا کا پایا ہونا کمی کا بھی بہت مریا رکھا جائے باہر کا بیچارا نو بار ہو گئے نا مطلب سیاح ہو جانا سورا جواب بنا ل جابی بات قانون میری گل اگوں بیٹھے نے بیاں کرنے لو آپ گرو پتا نہیں کمیز نہیں اس کو نتیجہ لینا ہوں کا نتیجہ پتا جیسے شریف بنا دیا ٹوڈا پودا ٹوڈا میں صدقہ کوئی بندہ گمراہ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब अगला गाना आ करके दुनिया में फकीर की जान واہ کیا بات ملائے تو کی لینا او کتنے جن حضور کو پہنچ گئے ہیں تیری دیکھے اس یا ہو کر تے سی جو اتھے کیا ہونا کریم نو پاو پروان جیڑا سی دہلی سو بیٹا میرے ہاتھ شہری ہوں آپ سو بیٹا چل جا رہے جھارکھنڈ میں مسئلہ جیاریاں <سؤال> پرانا فرق دے ہوں کی گل سمجھی ہوئے سارے بیٹھک بیٹھک نے واپی لکھ چیڈے جم دیا بلا میں جا میرے سکے مامے کا پترا سکے مامے کاما ہی پتر بجور فٹان کا فرق اشارا جی سچے بازار نہیں بازار توڑا میرا مسئلہ ادروازا بنیا گیا نر میں موجہ یار کسی خاص بندے کا کوئی عمل خاص روبنا چاہیے اسے گی عمل لوگوں نے آخر تھی ہوں چلے تو چلو ایسا نہیں او چنے چنے میرے نا چیت جانے چنے نہیں ہر جڑا نبی نہیں کا درمیش نوی شرارت ساری شرارت نہیں کر کے اجے بھی رات واسطے نہیں کچھ لگتی درد لے کیوں سرکار کے گوڈے پاک نال نہ زیادہ پہنچے میں امامہ درگاہ مناس لو ناسا لکھے پھر گئے ہوں ہزور تک پارکر جی مامامہ درگاہ واس پہنچے گوا جاتے آؤں لکھو گئی باڈی اپنی ویب سے سرکار ملاز نہیں بمار ہو گئے دسیا لیا منہ شریف مبارک دل ہونا وار شریف کا دیکھا اللہ ہو کے میں سنا تصویر جگو پکا لگ گیا وال مبارک نے کہ جی بولتا کر فا جی گل <سؤال> جیسے میں اخیر نہیں پلیس کٹے ہو چور جمن لگ گل ہونے وہ نہ رہیٹ نہیں یہا دو چار واقعات تو گلخانہ کے شیخ عبد الرحیم سرکار نے اس واقعات کو صرف یہ یہ دلیل پتو جا سبھی یہ پلاٹ رام ہوندا کیوں پڑے یہ نہیں ہے کہ اودے اونے کو بند نہیں ہو عبد واپس لیا پی جگہ ٹوٹے بنسک نے ملاس اور شرط بھی ختم ہے امر شرط بھی ختم میں میرے سونے نتی پتلے اسلام والے نہیں اگوش کوئی اگو چیز سیدا ہے کہ محمد نے شاید ابد الزیز محدت کے لیے بھی سکار نے مجدد ادبی لکھا وہ جدت انہیں ہاتھ بادل کیڑا کردل کا پگ لکھا سی گئی پیشہ یہ کوئی مجد ہو نشانی نہیں عماندار یہ نشانیاں مدد ہوٹائرمنٹ سارا مجھے مجد ہو نشانی ہے کھچڑی پکا کے کلو رہے جوڑے پاک لگا مجدے کا یہ کام ہوں تک رہو خیر میرے سونے نبی متے آدمی رسول سن ہوگی رسول اور مجدد کام کر کے رہنا شیر پڑھ چڑھنے کیوں لوگ لگتا لے اصل میں وجن کا کوئی لحاظ نہیں نہ کرے تو مطلب ہے سر سیکھ سیوے کا مرضی دیں گے دوستی ہونے چاہیے پاسے کو دیکھنے کے نہیں <forecasting> <neither> <tofu> <fruit> <p> <naprawdę> اک بار اقبال برمانڈ چلے شیر کا بگن تجوڑ وغیرہ وہ آدمی نہیں موتی سے نہیں پڑھ ایمان خچا زمانے دیا جو کھاد ہوتی ہے لبھی ہے اپنی دین تبدیلی نہ کرنی نہ تو تب کٹ جا میں بد کٹ ہو جا نجات کی امید ہو سکتی ہے کیونکہ آم ذرا کفر آم پھیل ہے وہ ساتھ دا لیں ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੁਝਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਤਿਹਲਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਾਰ ਦਾ ਸੱਭਾ ਲੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਚੀਦਾ ਸੋਚਾ ਕਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਤ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਭ ਕਿੱਥੇ ਪੜੇ ਵਾਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇਰੀ اللہ ماں میرے کرن کی دادی بلین جی ہے یہ ادرو کے اس کا کر کے نا وہ بہانے باندھ لی دے بعد تقریر کرنے کے بعد جتھے پوچھنی ہوتا چلے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ عورتیں نا بہت سیدھی طرح گل لے ہیں بھی اللہ دا تقریر ملیا ہے انا کے سمجھایا پڑھیا نو سمجھ آیا میری گل کیا جاتا ہلا ہلا سمجھنا لیکن ہولہ ہالے پورا سمجھ نہیں پھر آسان کرنا مطلب ایسا بندہ وہ سبھی کرتا ہے نبی مرنا کاردہ رکھنا کچھ بھی نہیں ہوں نہ چلیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی سلامہ جی خلاف بھی چلے نا تو کچھ بھی نہیں کچھ نہیں سلامہ گروکل کا ہلکا سب ہے بڑا پارا. پارا سمجھنا نا چلے گا مومن روس لگے گا چلے کچھ بھی ہو سکتا ہے کور جی کوئی سمجھا گل کرے آپ یار کی جی نہ چلے کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہونا کچھ ہونا مطلب ہوں سمجھ لگی جیسے کتاب و جی لفظ لکھے کہ اس سے جو بندہ ایسا نہیں آم اجی لعنت پہ گئی ہے کچھ نہیں بند دین بھگ سچا من دین خالی آل... آل... نار نہیں مطلب خالی ہو جائے گا جاگر مارتا نا پیوں سویر شام اُنوچتا ہوں وہ پیو ہی جدے کا پو بھی ہوں سمجھ جائے گا مانے معلوم ہوا منی کھڑا پر تعلیم نہیں یا سمجھ نہیں آئی گا پیور منی کھڑا جا سکن دے تعلیم اور دین نو خالی من نہیں ہوگا میلے سے تعلیم نہ ہوگی جب وہ تعلیم ہوگی اس نے حلوہ نہیں گا کیونکہ ہلوا مطلب بڑی بڑی شہر بڑا بہت بھی ہو سکتا ہے جوڑے پاک کو فس گا یہ لفظوں میں جی میں یہ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہونا میں روز فلان پورا میں پکا جانا یہ لوگ ہے ترتا تو کروں گا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہوئے دیگ جانتا ہے نہ کسی پر اس طرح لڑکیا پیچھے کسی پڑ کے آ کے ہوا کہ کچھ لڑکا چھوٹی گا بازار پتا ہوتی ہے نہیں ہوتا کہ ایسی چیزیں جی ہر اپنی میں ریار خالی <تصال> کا مذہب بچہ نا بچار بائی سک کیوں بچے بائی دیا کو بچے گی تسریفر ہوئی تسریف کہ پتا ہوگا من کے سارا تو اور اگلا مخالف نظام جو کچھ ہوگا نہ کرکیا کرسمس مانگو جانتی کرتی ہے آگا کرتی ہے اور لوگ گلوات کر پانی مان ہوگے نہ ہوئے کلے بھی آگا گلو اور پیر ملنگ چڑھ گل جی دل نہیں نیتنی تو پھر نیتی لیا گاسی نماز پڑھا کبھی نماز پڑھے پتر ایک پاس لا لا ایک پاس نہیں لا لا دس بہت منڈی میں نماز پنڈا اس نال روٹیاں کن چلیں ہیں چندر نماز بھی یاد آ گئی ماری ہو گئی لیکن سونے دے میں سورا کا جواب دے دیا جہے آدھے نے سرکار دل نہیں سات کا نماز کوئی پیچھنی چڑو شاید پارٹی نے دو چار روٹی مارا جب نماز ماری جوں لمبی کی سارے نماز پار کے ویلے ہو گئے بابے ہوگا سجا ہی ہے نا پاگل جانے پاگل کر جاس روٹی نہیں کھدی وہ سا پتھر پڑی بکھا گلا کر روٹی تو میں لوگ نماز جب بخال کی نماز والے پہ رب کی بار گا یہ دائرے کے پوتر جس بندہ ڈگری دلی رب واد نے نماز چڈن والا میں نہیں دینا ڈی ڈی ڈی وہ آگے کا چل بڑی جان دے پرمادہ چالا <سلام> چمن جسا لے کے پڑھتا رب پڑھتا ازاب کرے گا چھوٹے سزا ہے حکومت دنیا لکھان قسم ہے سواب لکھان منکیاں مسلم نیوی پیتی نیوی پیتی سزا من لگی نے سوال دیکھنے دشمن مارنیا نیکی وہ پا دشان گیا معافی کر دے آ یوسف رزاب تین سو دو قتل چندر مختول باہر سی پٹھان جدو رزاب نے ماریا قتل کر دونوں لگیو لمبی کھانی نبوت دعوے دار قتل کر چکے مالک نے وہ رن پایا ہو گیا سیگا ہائی کوٹ آخیا جج نے آپ میں معافی کی اپیل کر سامنے لگانا جہاں لگی نبی دشمن وہ سامنے لگ گیا میں پوزیشن سنبھال کے گولی نہیں کوئی جس بندہ ہوں گولی اسی ویل مار دے ہوں کتے نگر بن جی جی <ماط Package> <beeping> جا کے سباب ٹھیک ہے اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ سب بھی جا وہ سارے تو ڈھ ح جی مرضی کسی چکر دے چکا کسی میں کار آتا ہوں اگلی سن کون والے جڑے سن او صرف گواہ سن باہر انہیں گوائی دے چکے کیرے پس جانے بار کوئی آئی پچھلے جلد سرمایا مریا پچھلے جلد سر وہ بھی نہیں آئے دشمن پوچھے نہ करारी पसांगा होगा तो एवं बता लगा पिता ने झट लगता है दुआई आई बड़ी जिमें मर्जी उसे میں سارے پچھلے قدر گئے ایڈا واقع آ جان میں ایسے دے بڑے طریقے سے جگہ دے کی جدم کیے دن دل چا دے اسی آ سونے میں تو حق لے ہوا کر دین تو ہر حال بچہ بندہ سواب عزاب تو بچنا یہ سواب لینا سواب اسلے ملتا ہے جس لے قبول ہو قبول کا مطلب ہے پسند آ گئی نہ کرتا سمجھ لگے گا سونے لگے فرمایا جی میرے سامنے آد گزری گز گاؤ شریف کے اندر تک آپ نے فرمایا کسی دن نماز فرمایا نماز مطلب ہونا بڑی دور کی گلو قبول ہوتے شرط لگی کھڑی ہے بندہ لیڑے ہندو لال جد نماز پڑھے جو پڑھتا ہے سارا پڑھ رہے ہیں آخر تک پوری نماز چلنے پراپر پھر قبول پوری قبول میرے پل جان دیر پھر کسی ہوتے پسند نہیں ہونی پسند ہونے کا بڑا وا مشکل کرنے کے یار سونے جمع آسان پالنے پالیسے نماز عذاب تو بچ جائیے نماز نہ پڑھنا عذاب ہونا گوانی آزادی فلاں ہے گوانی سب جیسے بزرگ فرما دیتے نے کسی آخیا حضور دعا فرماؤں نہ جنت فرمایا کی پیان کر جی لان کی گل ہے یہ کہنا جناب وہ سرکار چوری جی دل وہ نہیں پڑھیتی سر قریب پڑھا بمار بندہ علاج نہ ہی پی آپ ایک گئی نماز شرم آؤ ساری سارے دل کا ہی آج نہیں لگے کھے ہو گل نی سمجھ لگا نہ ہوا تو مس کرم کاری چلنا انہیں آخر چل جیوی کا ہے کچھ کر کے آیا میرے آئی <سوفی> <سوفی> دو گلا میری دونوں لگے اصا حضور سے جوڑے پاک سب کا چر بڑھی سان کھانا اس واسطے ہر کسی چاہیے مراست نہ زندگی مراد کا خیال رکھ کے چلنا یہی حکمت ہے تو خیر پوری دنیا کو اللہ فرماتا بتاؤ کلیز حکمت فرما حکمت سے خیر کفیری مطلب ساری تعداد دنیا ساری پہنا حضرت صاحب قدم شریف لگنے والی تھانے بہن مینو چار کمیاں سیٹیاں آ گئی ہیں جی میں سنا دو اللہ تعالیٰ کو سفال بندے کی برکت نام شامل سو سفا بندے گلام کے ساتھ